چلتے ہیں جی فیل مظاہرے کو منفی بنانے کی طرف کہ فیل مظاہرے کو منفی کیسے بنانا روٹ ایڈر دے رہا ہوں اس سے ماضی مزارے بنانا ہے آپ نے اور جو بولے گا یعنی گردان صرف وہی وہ بولے گا باقی سنیں گے اور جیسے ہی وہ غلطی کرے گا وہ وہی خاموش ہو جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ اٹمپٹ کرے گا ٹھیک ہے جی تیار ہیں جی گئی ڈکشنری میری جو اسٹوڈنٹ انٹر ہوا ہے یہ ڈکشنری لے کے جائے گا تیار جی تیار ہیں ہاں جی سب سے پہلے آپ ٹرائی کرو گے اٹ کرو گے کریں گے نہیں یقین کے ساتھ ٹائم نہیں ہم نے خراب کرنا یعنی وہ ہاتھ کھڑا کریں جو تیاری کے ساتھ آئے ہیں ٹھیک ہے نا چلیں ماشاءاللہ جی روٹ لیٹرز ہیں خا دال اور خا دال اور ای ٹھیک ہے یہ روٹ لیٹرز عرب استعمال کرتا ہے دھوکا دینے کے لیے ٹھیک ہے دھوکا دینے کے لیے ہاں جی کون ٹرائی کرا ہے سب سے پہلے آصف ماشاء اللہ آصف آپ نے خاد سے ماضی اور مظاہرے گردان کرنی ہے بغیر غلطی کیے ہوئے اگر آپ ایک غلطی بھی نہیں کرتے تو ڈکشنری آپ کی ہوئی پارٹی بتاؤ پارٹی ہے جی فا خدا آ خدا آہ خدا ادا خداعت enfin ات جی خدا آتا خدا نا خدا خدا تما خدا تم خدا خدا تما خدا تدا اتو خدا نا ماشاء جی مزارے یخ جی یکخد یکد آنی تخدہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تخدہ آنی بس نہیں کوئی بات نہیں یار وہ تو سننے کو تو بہت ٹائم ہے ہمارے پاس جی نیکسٹ کون ہے جی بنا جی گردان <سلام> ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لے جی فاروق نام نوٹ کر لیں نام نوٹ کر لیں وابیہ کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد مزید مادے آئیں گے تو ہم کریں گے تو ماضی مظاہر سے خدا آخ یخ دا نا کون سا لفظ ہے ماضی ہے تھرڈ پرسن یہاں سے پتا چل گیا ماشاء واحد ہے مسن جمع جمعر ہے ہے مزکر ہے ٹھیک ہے دو میں سے یا بارہ میں سے ہے دو بارہ کا نہیں پتا دو کا بتایا ہوا نا دو بارہ کا نہیں بتایا نہیں ماضی کے دو بارہ کا نہیں بتایا ہوا تو دو وہ ایک اور چار اور باقی بارہ دیکھے نا گردان کے چودہ سیگے ہیں نا اس میں سے دو سیگے ایک اور چار نمبر ہیں اور باقی بارہ ہیں جب باقی بارہ سیگے آتے ہیں تو ان کا فائل ہمیشہ ضمیر ہوتا ہے ساتھ ہی ہوتا ہے اندر ہی ہوتا ہے اور باقی جو دو ہیں ایک اور چار ان کا فائل آگے آ سکتا ہے تو اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں یہ دو میں سے یا بارہ میں سے لکھنی تو ہو چکی ہے آپ کی بے فکر ہے ہاں جی بارہ میں سے بارہ میں سے کون ہے اس کا فائل کون سی زمیر ہے ہوم شاباش بس یہ چیزیں پکی کرنی ہے نا آپ نے اس کا فائل ہوم ہے ترجمہ کرتے اس کا یخدا اونا کا دھوکا دینا وہ دھوکا, دھوکا دیتے ہیں یا وہ دھوکا دیں گے اوکے okay جی دونوں ترجمے ممکن ہے اب مجھے بتائیں مبھی آپ سے سارے سوالات اس کے بارے میں اس کے ساتھ لگ گیا سین سخا اب ترجمہ کیا ہوگا وہ دھوکا دیں گے اب دیتے ہیں نہیں ہے کے جی. سین کی بجائے سوفا لگ جاتا تو بھی یہی ترجمہ ہوتا ٹھیک ہے یخاؤنا سے پہلے قد لگ جائے وہ خوب دھوکہ دیتے ہیں وہ اچھی طرح سے دھوکا دیتے ہیں حال میں ترجمہ ہوگا ٹھیک اگر اس کے ساتھ میں نون نے سکیلا استعمال کرنا چاہوں تو کیا لفظ میں نے گا یک اور شروع میں لام لگ گیا تو انہ انا اب ترجمہ کیا ہوگا وہ ضرور بے ضرور دھوکا دیں گے ٹھیک ہے ساری ریویژن ہوگی الحمد اوکے جی اچھا اب اس کو میں بنانا جا رہا ہوں منفی ماضی کو ہم نے منفی کیسے بنایا تھا یاد ہے ماں لگایا تھا نا تو نوٹ کر لے مظاہرے کو بھی آپ منفی ماں کے ذریعے بنا سکتے ہیں اگر مظاہرے کو ماں کے ذریعے منفی بنائیں گے نا تو مزارے کا ترجمہ صرف حال میں ہوگا تو حال والے پیج میں اسے نوٹ کر لیں فیل مزارے کو منفی بنانے کے لیے اگر ماں کا استعمال ہوگا تو فیل مزارے کا درجمہ صرف حال میں ہوگا اب مجھے ترجمہ کر کے بتائیں ماں یکداؤنا کا کیا بنے گا <سؤال> وہ دھوکا نہیں دیتے یا وہ دھوکہ نہیں دے رہے دونوں تجمے ممکن ہوں گے نا اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شاط فرمایا آمنو و ماں الا اللہ <الفوساهم> اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو یہاں ترجمہ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نہیں وہ دھوکہ دیں گے مگر اپنے آپ کو حال میں ترجمہ مل رہا ہے اور آگے فرمایا وما یش جی نیکسٹ ڈکشنری کا جی فروخت روٹ پاس شین این را رکھنا ان معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے رکھنا ٹھیک ہے اسے ماضی مظاہرے بنانا ہے اس کا باب باب ہے اس کا نون شاہرا یش شاہرا یش اروح جی شاہرا شاہراہ شاہراہ شاہ رح شاہرہ شاہراہ شاہرا ہو گئی نا مطلب آپ کو جب لگے غلطی ہے بس ختم ٹھیک ہے جی نیکسٹ ثاقب جی نون ماضی گزارے شہرت شاہرا شاہر شہرت شہرتا شہر شہرتا شہر شہر باب نون شرا یش ارو سر تقریب والے سنیے گا مجھے آواز دوست تک پہنچے گی میرے ڈکشنری میں جانی ہے آپ نے جی شاہرا نہیں ہونی ٹھیکباز بھائی کر رہے جی شین این را باب نون شاہرا یش ارو سے گردان ہوگی نا سر یہ بیٹھے ہیں ان کی ضائع ہوئی ہے ان کی ضائع ہوئی ہے وہ جانے دیں گے لیں جی لاسٹ اٹمپٹ ماشاءاللہ بھی ہیں زیادہ ہیں جی حسن ملے گا ملے گا جی شین این را باب نون شعارا شعارا اروش ادت شارتا شاننا شارتا ش ارتوما شارتم شارتی شارتوما شارتنا چار تو شارنا ہے یشکورو الا شکورانی یشکورونا تشکورو تشکورانی یشکونا تشکورو تشکورانی جی زہیب لین جیب سے ٹرائی کرتے ہیں جی لیکن خیر اب لاسٹ ہی ہے زہیب ٹھیک ہے نا شین اینڈ را باب نون شابش رپیٹ کرنے کا چانس نہیں رکنا نہیں ہے جی باب نون جی ہاں تو گنجائش ہی نہیں ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ لکھ لیں جی ان کا بھی نام ٹھیک ہے چلیں ہاں نہیں یہ صحیح ہے دیکھیں جی ما یش جی کیا ترجمہ کریں گے ہاں وہ نہیں شعور رکھتے وہ شعور نہیں رکھتے وہ نہیں سمجھ رہے آمن و ماں یخنا اللہ انفسہم و ماں اور وہ سمجھ نہیں رہے اور وہ سمجھتے نہیں سمجھیں گے یا شعور نہیں رکھیں گے ترجمہ اس کا نہیں ہوگا اوکے جی تو فیل مزارے کے ساتھ اگر آپ نفی کے لیے ماں لگائیں گے تو فیل مزارے کا ترجمہ صرف حال میں ہوگا فیل مزارے کے ساتھ اگر لا لگا دیا جائے فیل مزارے کے ساتھ اگر لا لگا دیا جائے تو فیل مزارے کا ترجمہ نفی میں ہوگا لیکن حال میں بھی کر سکتے ہیں مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں تو نارمل فیل مزارے کو منفی بنانے کے لیے لا لگایا جاتا ہے جہاں سے دونوں ترجمے ممکن ہو سکتے ہیں تو لا انضرو کے مانا ہوں گے وہ نہیں دیکھتا یا وہ نہیں دیکھے گا دونوں ترجمے ممکن ہیں اگر ما انجرو ہوتا تو پھر صرف ترجمہ ہوتا وہ نہیں دیکھتا یا وہ نہیں دیکھ رہا ٹھیک ہے یہ صرف ہم الگ الگ کر رہے ہیں صرف حال کے ساتھ اور صرف مستقبل کے ساتھ لا انضرو کا ترجمہ وہ نہیں دیکھتا یا وہ نہیں دیکھے گا اس میں میں تھوڑی سی تبدیلی لا رہا ہوں لا ینرونا دونوں درج میں وہ نہیں دیکھتے لا یونزرونا وہ نہیں دیکھتے یا وہ نہیں دیکھیں گے دونوں درج میں ممکن ہے لیکن پھر عام طور پہ کانٹیکٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ ترجمہ حال میں کرنا ہے یا مستقبل میں کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ جو مقامات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تو فکسڈ ہے نا کہ حال میں ہی ہوگا صرف مستقبل میں ہی ہوگا صرف لا ین وہ نہیں دیکھتے یا وہ نہیں دیکھیں گے لا زرونا ابلی الابل ال کہتے ہیں اونٹوں کو اونٹ اونٹ سمجھتے ہیں نا اونٹ چاہے اونٹنی ہو چاہے اونٹو چاہے سرخ اونٹ ہو چاہے براؤن اونٹ ہو جو مرضی اونٹ ہو اس کی جمع کے طور پر البل کا لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے تو ترجمہ کریں گے لا ينظرون ال ابلی وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے تو سمپل سی بات ہے فیل مزارے کو منفی بنانا نا تو آپ لا بھی لگا سکتے ہیں اگر لا لگا دیں گے تو فیل مزہ کا ترجمہ حال میں بھی ہوگا مستقبل میں بھی ہوگا اگر صرف حال میں ترجمہ رکھنا ہے تو پھر ماں لگا دیں منفی بنانے کے لیے ٹھیک ہے اب اس میں مزید ورکنگ کی ضرورت نہیں ہے جتنے فیل مزہ کی کردانے آپ نے کی سب کے شروع میں لا لگا کے انہیں منفی بنا لیں ٹھیک ہے نا اب ہم یہیں سے آگے بڑھ رہے ہیں فیل مزہ کو سوالیہ فیل مظاہرے کو سوالیہ کرنے کی طرح صحیح تو سوال آپ کو بتایا دو طرح کے ہوتے ہیں ہم نے پڑھا ہے ایک سوال وہ جن کا جواب ہاں یا نامے دیا جا سکتا ہے اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے حمزہ اور حل حروف استفام ٹھیک ہے اور وہ سوالات جن کا جواب ہاں یا نامے نہیں ہوتا ان کے لیے اسماعی استفام استعمال کر تو میں لا ز رونا سے پہلے حرف استفام لگا رہا ہوں آ الرونا ال البلی کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے صحیح ہے عرب زبان میں ایک حرف استعمال ہوتا ہے فا فا عربی زبان میں ایک حرف استعمال ہوتا ہے فا اس کے معنی عام طور پہ کیے جاتے ہیں تو تو نہیں تو ٹھیک ہے نا تو اردو میں بولتے ہیں آپ تو پس یا تو اچھا یہ فا جو ہے نا یہ حمزہ استفام کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور ہل استفام والا جو حرف ہے اس کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے یہ فا جو ہے دونوں کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ اگر یہ حمزہ کے ساتھ استعمال ہونا تو ہمیشہ حمزہ کے بعد استعمال ہوتا ہے اگر یہ حمزہ کے ساتھ استعمال ہو تو ہمیشہ حمزہ کے بعد استعمال ہوتا ہے اور اگر اس کو حل کے ساتھ استعمال کرنا ہونا تو یہ ہمیشہ ہل سے پہلے ہوتا ہے ٹھیک ہے حمزہ کے ساتھ استعمال ہوگا تو حمزہ کے بعد ہوگا نا اب یہاں پر میں حمزہ کے ساتھ اسے استعمال کرنا چاہ رہا ہوں فا کو تو کہاں کروں گا حمزہ کے بعد تو کیا بن جائے گا تو کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے تو کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے ٹھیک ہے اور اگر ہل کے ساتھ استعمال ہوتا تو فا سے پہلے ہوتا اللہ ٹھیک <مُددَّقِر> ہے نا تو قرآن کی ایگزامپل دیکھ کے تو کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کلیئر تو فا کا استعمال امیر ہل کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور حمزہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ دونوں حروف استفام میں اگر حمزہ کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو حمزہ کے بعد لگتا ہے جس کی بہترین ایگزامپل اور ہل کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو ہل سے پہلے ہوتا ہے جس کی بہترین قرآن ٹھیک ہے اور بھی ایگزامپل ہوں گی آپ لا سکتے ہیں ماشاءاللہ قرآن مجید کی ایکت میرے ذہن میں آ رہی ہے بڑی پیاری میں چاہوں گا کہ آپ اسے Analyze کر لے نبیوں نے دین لوگوں تک پہنچایا اور اس دین کے پہنچانے پر انہوں نے کوئی بدلہ یا اجر لوگوں سے طلب نہیں کیا اس لیے آپ کو سوت شرا میں اکثر ایک جملہ نبیوں کا جہاں پر ذکر ہے قوم کے حوالے سے ملے گا کہ ہر نبی نے کہا کہ ما اسلو کم ما اسلو کم کے لفظ بھی ہیں اور اجرن بھی استعمال ہوا ہوا ہے تو آپ سمپل اس جملے کو ٹرانسلیٹ کر لیں ایسا ہی ملتا جلتا محموم قرآن میں ملے گا ہاں جی ماں آ گیا ماں کے بعد اسلو ماضی ہے مزہ مزارے؟, مزارے کیسے پہچانو میر حمزہ سے اور دو علامتوں سے پہچانا جائے گا پیش اسلو یہ کم کم کم کیا ہے اٹز امیر ہے نا اور میں نے آپ کو بتایا فیل کے بعد جب بھی آئے گی مفول بن کے آئے گی فیل کے بعد جب بھی آئے گی مفول بن کر آئے گی ایسے ہی نا تو اسألو سوا میں سوال کرتا ہوں میں سوال کروں گا دونوں ترجمے ممکن ہیں لیکن منفی بنانے کے لیے جب ماں لگایا تو اب صرف حال میں ترجمہ ہوگا میں سوال نہیں کرتا یا میں سوال نہیں کر رہا ٹھیک ہے اور سوال کرنا جو ہے دو معنی میں آتا ہے ایک مانا ہوتے ہیں مانگنا کے اور ایک ہوتے ہیں معنی پوچھنا کے ٹھیک ہے طلبا نے استاد سے سوال کیا کیا مطلب طلبا نے استاد سے کچھ مانگا پوچھا ہے فقیر نے مجھ سے سوال کیا اب فقیر نے پوچھا کہ پرزینٹ انڈیفینٹ کیا ہوتا ہے فقیر نے مانگنا ہے سمجھا رہی ہے نا بات تو ما ال میں نہیں مانگتا میں نہیں مانگ رہا کسے کس کم تم سے کیا نہیں مانگ رہا اجرن کوئی اجر ال اس کام پر میں تم سے اس کام پہ کوئی اجر نہیں مانگ رہا ان اجریہ اللہ اللہ میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے کا اجر کس نے دینا ہے اللہ نے دینا ہے اوکے جی تو اص الو روٹ لیٹرس ہیں اس کے جی سین حمزہ لام سین حمزہ لام ماضی میں نے اس کا بنا دیا اب آپ مجھے بتائیے اس کا مظاہرے کیا کیا آ سکتا ہے س نمبر ایک یس نمبر دو یس نمبر تین کیونکہ ماضی میں درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہے تو گزارے میں درمیان والا حرف زبر زیر پیش دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا وہ ہمیں پتہ چلا فا لکھا ہوا تھا تو ہمیں پتہ چلا کہ زبر کے ساتھ استعمال کرتا ہے ارب سلا یس الو سلا یس سوال کرنا ٹھیک ہے نا سلا یس الوال کرنا یس الاشاء اللہ تو اب یہاں سے ثاقب نے چھیڑا ہی ہے تو اس کو ذرا تھوڑا سا اور سمجھ لے سوال کرنا اس کے کتنے معنی مانے دو نمبر ایک مانگنا نمبر دو پوچھنا سوال کرنا چاہے مانگنا کے معنی میں ہو چاہے پوچھنا کے معنی میں ہو یہ دو مفول ڈیمانڈ کرتا ہے دو مفول ڈیمانڈ کرتا ہے دو مفول کیسے میں کہتا ہوں جی میں نے زید سے پوچھا آپ کہیں گے کیا پوچھا کیا پوچھا یا کس کا پوچھا میں کہوں گا میں نے زید سے حامد کا پوچھا میں نے زید سے حامد کے بارے میں پوچھا اگر مانگنا ترجمہ کریں تو اس کے بھی دو مفول آئیں گے میں کہتا ہوں میں نے اللہ سے مانگا میں فائل اللہ مفول آپ کہیں کیا مانگا میں کہوں گا میں نے اللہ سے بیٹا مانگا ٹھیک ہے میں نے اللہ سے علم مانگا تو دو مفول ہر صورت میں آتے ہیں اوکے اب نوٹ کر لیں کہ اگر سلا یسلو پوچھنا کے معنی میں آتا ہے نا پوچھنا کے معنی میں تو جو دوسرا مفول ہے نا جو دوسرا مفول ہے نا جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یا جس کا پوچھا جاتا ہے اس کے ساتھ عرب ان حرفے جر لگاتا ہے اس کے ساتھ عرب کیا لگاتا ہے ان حرفے جر استعمال کرتا ہے جس کی اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ذرا آپ اس کو ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ بھی کریں یسالونہ yes, وہ سوال کرتے ہیں یا کریں گے یس yes, کا وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں یا آپ سے سوال کرتے ہیں اگر نبی مراد یس yes, کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں ٹھیک ہے پوچھتے ہیں اب ایک مفول آ گیا جس کے بارے میں پوچھا جائے گا نا اس کے ساتھ انی ملے گا آپ کو ہر جگہ یس کا ان روح النا کا انل روحی وہ روح کے بارے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے سوال کرتے ہیں کل کہہ دیجیے ربی یہ جو روح ہے یہ میرے رب کے امر میں سے ساکر نے بھی سوال دی تھی یس کا انل انفال ان گیا نا وہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں یس الونا کا انل خمری ریم المسر وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو جہاں پر ان آئے نا تو وہاں پر یہ سوال کرنا جو ہے پوچھنا کے معنی میں ہوگا اور جہاں پہ ان نہ ہو دوسرے مفول کے ساتھ جیسے یہاں پہ نہیں ہے تو یہاں پر پوچھنا نہیں بلکہ مانگنا مفہوم ہوگا ٹھیک یہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے موتی ہیں یہ آپ نے سمیٹ رہے ہیں پھر کو منفی بنانے کے لیے لا کا استعمال اوپن ہے لیکن اگر ماں استعمال کرتے ہیں فی الحال مظاہر ترجمہ صرف حال میں ہوگا اور فا کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا ہے کہ فا کا استعمال حمزہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور ہل کے ساتھ بھی ہوتا ہے اگر حمزہ کے ساتھ استعمال ہو فا تو حمزہ کے بعد آتا ہے اور اگر ہل کے ساتھ استعمال ہو فا تو حل سے پہلے آتا ہے ٹھیک ہے کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے اب چیزیں جو ہے آپ کے پاس میٹیریل کے طور پہ جمع ہو رہی ہیں ان انہیں آپ اپنے ڈیلی مطالعے میں لے کے اور قرآن مجید کی جب تلاوت کریں گے تو ان چیزوں پہ غور کریں ٹھیک اور اس کے بعد ہم ان اللہ مزید آگے چلتے ہیں سبحان کا اللہ ارشد اللہ الہ الا انتا استفر کا